خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شغل الأمور محدثاتها وكل مدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يتعي الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصي الله ورسوله فقد ظل وغضا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید سبحانکا لا عدم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العليم الحکیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری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 م اول الباغ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں کچھ بندوں کو اپنا بندہ قرار دیا ہے یہ نسبت تشریف کہلاتی ہے ایک کہ ایسی اجازت ہے ایک ایسی نسبت جس میں شرف اور عظمت کشیدہ ہوتی ہے جیسے ہر مسجد اللہ کا گھر ہے لیکن خانہ کاروا کو خاص طور پہ بیت اللہ کہنا یہ نسبت تشریح ہے خانہ کعبہ کے شرف اور اس کی عظمت کے اظہار کے لیے تو یہاں کچھ بندوں کو اللہ رب العزت نے اپنا بندہ قرار دیا ہے اور انہیں تین طرح سے خوش کر دیا ہے بشر عباد میرے بندوں کو بتا دو کہ ان کے لیے ہر طرح کی بشارت ہے وہ بشارت کے مستحق ہیں آگے فرمایا کہ الا ایک اللہ دین ہزا اللہ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے ہدایت دی ہے ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت حاصل ہے اس ہدایت پر استقامت حاصل ہے وہ اس پر قائم اور دائم ہیں اور روایا کے بلائق احمد الباغ اور یہ لوگ بڑے سمجھدار دانا اور دینا ہیں یہ چار فضائل ہیں ایک تو وہ اللہ کے بندے ہیں اللہ نے ان کو اپنا بندہ قرار دیا اور دوسرا وہ ہر طرح کی بشارت کے مستحق ہیں اور تیسرا وہ ہدایت پر قائم ہیں اللہ کی طرف سے اور چوتھا ان کے سمجھدار ہونے صاحب عقل اور دانا اور بینا ہونے کا اعتراف ہے لیکن اس کے لیے ایک منحل کا ذکر کیا گیا ہے اور منج یہ ہے کہ اللہ دین القول یست میون احسن ال بندے ہیں جو باتیں سنتے ہیں مختلف ہر طرح کی باتیں سننی پڑتی ہیں سننے کو مل جاتی ہیں لیکن وہ ان ساری باتوں میں سے احسن کی اتباع کرتے ہیں بادوں کو چھوڑ کر جو احسن ہے اسے قبول کرتے ہیں اس کی پیروی کرتے ہیں اور اس کی اتفاق کرتے ہیں یہ وہ بندے ہیں جو ان چار بشارتوں کے مستحق ہیں اس کا معنی یہ ہوا کہ جو لوگ احسن کی اتباہ نہیں کرتے ان کے لیے نہ تو کوئی بشارت ہے اور نہ وہ اللہ کے حقیقی بندے ہیں اللہ کی مخلوق تو ہیں لیکن یہ پیار کا انداز ان کو حاصل نہیں ہے نہ ہی وہ ہدایت پر قائم ہیں اور نہ ہی وہ دانا اور بینا ہیں بلکہ پرلے درجے کے احمق ہیں جو احسن کی تباہ نہیں کرتے یہاں دو باتیں ہیں ایک باتوں کو سننا اور دوسرا ان میں سے جو احسن ہو اس کی اتباع کرنا باتوں کو سننے کا مانا کیا ہے باتوں کو سننے کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ ہر ایک کی بات سننا پسند کرتے ہیں یہ ایک مومن بندے کی شان نہیں ہے کہ وہ ہر کس و ناکس کو سننے کی کوشش کریں یہ ایک اجتماعی زندگی ہے اس میں طرح طرح کے لوگوں سے ملنا پڑتا ہے کسی سے کاروباری تعلق ہوتا ہے اور بہت سے مواقع ایسے بن جاتے ہیں کہ لوگوں سے ملنا جلنا پڑتا ہے خوشی کے مواقع غمی کے مواقع اور لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں سننی پڑتی ہیں جو سننے کو مل جاتی ہیں تو اللہ کے بندے وہ ہیں جو ان سنی سنائی باتوں میں صرف ایک منحج کے پیروکار ہیں اور وہ یہ کہ احسن بات کون سی ہے اس کی اتباع کرتے کے یہ بات یاد رکھیں کہ اپنے قصد اور اپنے ارادے سے کبھی کسی ایسے شخص کی بات نہ سنی جائے جس کے عقیدے میں جھول ہو اور جس کے منحج میں بدرت ہو اور جس کے عمل میں خلاف سنت کوئی چیز ہو اس سے شریعت نے روکا ہے بلکہ شریعت کی ہدایت یہ ہے کہ اپنے قصبہ ارادے سے صرف ایسے لوگوں کی بات سنی جائے جو خالص دین کی بات کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی وحی کی بات کرتے ہیں کچھ لوگوں کو ہر طرح کی بات سننے کا شوق ہوتا ہے یہ من غلط ہے اور یہ منحج کسی طرح شریعت سے شریعت سے ثابت نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کے نیک بندے وہی ہیں کہ جن کو اگر بلا قصد و ارادہ کوئی بات سماعت میں پڑتی ہے تو وہ ایک منہج پر پوری توجہ کے ساتھ قائم ہیں اور وہ یہ کہ احسن کی اتباع کی اور احسن کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ مسنونہ جو آپ اکثر مناسبات کے موقع پر پڑھا کرتے تھے اس میں ایک ہی پیغام ہے کہ ان احسن الحدیے ہدی و محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ سب سے احسن ہدایت اور طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے بس یہ وہ لوگ ہیں جن کا منہج بڑا ہی مبارک ہے کہ وہ اول تو کسی کی بات سنتے نہیں کسی ایسے شخص کی جس کے عقیدے میں منحج میں جس کے خلق میں جس کی سیاست میں کوئی جھول ہو لو وہ ایسا کے قریب نہیں جاتے ان میں دین کی غیرت ہے اور عقیدے کی غیرت ہے ان کا شوق یہ ہے کہ صرف صحیح بات سنی جائے رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے موقع پر بنا کے میدان میں کچھ لوگوں کے لیے دعا کی تھی نبر اللہ حمر ان سمع تھی فحافہ ثم تما ادا کما سمیا اللہ ان لوگوں کے چہروں کو تر تازہ کر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے چہروں کو رونق سرور چمک دمک اور تروتازگی اطاف رمادے یہاں بھی اور قیامت کے دن بھی جن کا میری حدیث کے ساتھ اور میری سنت کے ساتھ تین طرح کا تعنک جڑ جاتا ہے سامع مقال ہے انہیں میرے ارشادات اور میری احادیث سننے کا شوق ہوتا ہے اور یہ شوق ان کی فطرت کا حصہ بن جاتا ہے احادیث رسول کو سننا سننے کی تڑپ سننے کا شوق علماء سے رابطہ کہیں درس قرآن و حدیث کی مجلس ہو اور منہجی علماء کے دروس ہوں تو وہ بڑے شوق سے وہاں پہنچے اور قرآن و حدیث کی باتیں سنیں ایک تو یہ شوق سننے کا شوق اور دوسرا سن کر یاد کرنا یعنی توجہ یکسوئی کے ساتھ سننا جیسا کہ صحابہ کرام کی سنت تھی کہ وہ ندین اسلام کی باتیں اور آپ کے ارشادات اس طرح سنتے تھے کہ ان آدھا روح سے نت کہ گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ذرا سی جنبش اور ذرا سی حرکت پر وہ پرندے اڑ جائیں گے اس طرح یکسوئی کے ساتھ سکون کے ساتھ وقار کے ساتھ وہ پیغمبر اسلام کی باتیں اور آپ کی احادیث سنا کرتے تھے احادیث کا سما ایک وقار چاہتا ہے وہ لوگ احادیث کے سننے کے صحیح ذوق سے آ رہی ہیں انتہائی بدساوت ہیں جو درس قرآن و حدیث کے دوران نعرے بازی کرتے ہیں یہ نہ پیغمبر اسلام کی سنت ہے اور نہ ہی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منحج ہے. کچھ علماء درس کے دوران لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ سب سبحان اللہ کا ہو. یہ دعوت دینا بھی دو وجوہ سے باطل ہے ایک تو یہ کہ پیغمبر اسلام کے من سے یہ بات ثابت نہیں کہ آپ نے احادیث کے درس کے دوران صحابہ سے مطالبہ کیا ہو کہ تم سب سبحان اللہ کہو اور نہ ہی صحابہ ایک نام کے عمل سے یہ چیز ثابت اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں سے کہیں کہ سب مل کر سبحان اللہ کا ہو یہ ایک اجتماعی ذکر اجتماعی ذکر فرق ہے دین سے اجتماعی ذکر ثابت نہیں ہے ایک شخص بیٹھا ہو اور وہ سب لوگوں کو کوئی مخصوص کلمہ توہرانے کا کہے اور ان سے مطالبہ کرے کہ تم سب مل کر اللہ اکبر کو ہو یا سب مل کر سبحان اللہ کا ہو یہ بات ہے جو شخص نعرہ تقویر بولتا ہے وہ وہ تمام لوگوں سے یہ تقادہ کر رہا ہوتا ہے کہ سب مل کر اللہ اکبر کو ہو یہ اجتماعی ذکر کی دعوت ہے اور اجتماعی ذکر کر ایسا عمل کرنے والا ودایت ہی ہے اور جو علماء اس قسم کے ناروں کو جائز قرار دیتے ہیں اس پر خوش ہوتے ہیں ان کے لیے لمحہ فکریا ہے کہ اس طریقے سے ایک وداحت کو ترویج دیا جا رہا ہے تو فرمایا کہ سننے کا شوق میری حدیثوں کو سنتے ہیں اور سن کر یاد کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اسے پوری امانتداری کے ساتھ پہنچا دیتے ہیں نبیر اسلام نے منا کے میدان میں جو بڑا اہم مقام ہے اہم موقع ہے سفر حج ہے اور یہ دعا مخصوص کی چند بندوں کے لیے چہروں کی غورت اور رونق اور سرور اور چہروں کی چمک چمک کے لیے دنیا اور آخرت میں اور قیامت کے جن سارے چہرے دو ہی طرح کے ہوں گے کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ سیاہ ہوں گے تو چہروں کی روشنی اللہ کے پیارے پیغمبر نے کن لوگوں کے لیے طلب کی جن میں پیغمبر نے اسلام کی احادیث کے تعلق سے یہ تین شوق پیدا ہو جائے ایک احادیث کو سننا دوسرا انہیں یاد رکھنا اور تیسرا پوری امانتداری کے ساتھ ان کو آگے پہنچا دینا یہ شوق اگر کسی شخص میں پیدا ہو جائیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا پوری طرح مستحق ہے۔ اصل بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ کے وہ بندے بڑی ہی مشارتوں کے مستحق ہیں جو موقع و موقع لوگوں کی باتیں سنتے ہیں کہیں پڑھتے ہیں لیکن ان کا عقیدہ اور منہر یہ ہے کہ ہر ایک کی بات ماننے کے قابل نہیں ہے صرف اس بات کو مانا جائے گا جو احسن ہو اور احسن کا معیار شریعت نے قائم کیا ہے ان آسن الحدیے حدی و محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے احسن طریقہ سب سے احسن بات سب سے احسن عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے بس یہ ان کے منہ کا خلاصہ ہے اور یہی ایک مومن کی شان ہے اور یہی وہ اللہ کے بندے ہیں جو اللہ رب عزت کی طرف سے ان چار بشارتوں کے مستحق ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنا بندہ کہا ہر بشارت کا مستحق قرار دیا اور انہیں ہدایت پر قائم مان لیا اور انہیں عقل مند سمجھدار اور دانا اور بینا قرار دے دی تھی یہ دنیا جو فکروں کی آماجگاہ ہے اس میں ن کے نام سے طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں اور یہ جو مختلف چینل میڈیا جس کو میں شیطان ہی کہتا ہوں یہ طرح طرح کے خلافات وداٹ فتنے پھیلانے میں مصروف پوری شد و مت کے ساتھ اور ہم مختلف چینل تبدیل کر کر کے سنتے ہیں کہ فلاں پادری کیا کہہ رہے ہیں فلاں پادری کیا کہہ رہے ہیں اور فلاں خامدی کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے بندو ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچاؤ یہ شرعی اور دینی ذوق نہیں ہے اور نہ ہی یہ دین میں مطلوب چیز ہے بلکہ فتنوں سے دور رہنے کی نبی علیہ السلام تلزین فرمائی سمع دجال قد فل یدعا ن جو شخص دجال کے ظہور کا سنے تو وہ اس سے دور رہے یہ نہ ہو کہ گھر سے نکلے اسے جا کر دیکھوں اس کی باتیں سنوں یہ پتہ دینی منج نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سدقون فتن فتنے اٹھیں گے فتنے آئیں گے القاعد الفی خیر من القائن ان فطنوں میں جو شخص بیٹھا ہوگا وہ کھڑے ہوئے سے بہتر ہے القائد الفی خیر من الماشی اور جو شخص کھڑا ہوگا وہ چلنے والے سے بہتر ہے بلماشی فی خیر امن فائی اور جو شخص چل رہا ہوگا وہ دوڑنے والے سے بہتر ہے بلکہ ایک عظیب کے الفاظ ہیں المست و خیر امن القائد جو شخص ان فتموں میں لیٹا ہوگا وہ بیٹھے ہوئے سے بہتر ہے یعنی حت البسط ان فتنوں سے گریز کرنا ہے دور رہنا ہے حت البسط ان سے بچاؤ کی کوشش کرنی ہے یہ شرح ہدایت ہے اور اگر کوئی بات کانوں میں پڑ جائے سننے کو مل جائے یہ نہیں کہ جھٹ اس کو قبول کر لیا جائے بلکہ منج یہ ہو کہ احسن کیا ہے اس احسن کی استفاع کرنی جیسے اس وقت شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اس میں بڑی باتیں لوگ کرتے ہیں بڑی باتیں کہ جناب عرش کے نیچے ایک درخت ہے اس میں سب کے نام لکھے ہوئے ہیں اور جس کے پتے اس درخت کے جو پتے جھڑ جائیں گے وہ اس سال مر جائے گا من گھڑت باتیں اس مہینے میں رات آتی ہے اسے شب برات کہتے ہیں اس رات کا قیام بڑا افضل ہے اگلے دن کا روزہ بڑا افضل ہے من گھڑت باتیں سابت نہ اس رات کا مخصوص قیام ثابت ہے نہ اس رات کی الگ سے کوئی فضیلت ثابت ہے نہ اگلے دن کا روزہ ثابت ہے اس رات قبرستان کی زیارت تتعین ثابت نہیں اس رات یا اس دن مختلف پکوان اور حلوے کا اہتمام تتعین ثابت نہیں یہ سب باتیں جو لوگ کرتے ہیں اور سننے کو ملتی ہیں لیکن ہم یہ دیکھیں کہ احسن کیا ہے منج احسن حال کے کائنات کی وہی کیا کہتی ہے ہمیں یہ خوش قسمتی حاصل ہے کہ ہمارا دین ہمارے سپرد نہیں کیا گیا بلکہ اللہ نے بنا کر ہمیں دیا ہے اور جو دین بنایا اس میں ہر چیز کا طریقہ بھی اللہ نے بنا کر دیا ہے یہ نہیں اللہ نے کہا کہ تم جو چاہے کر لو نہیں بلکہ یہ فرمایا کہ تمہیں یہ اور یہ کرنا ہے اور یہ اور یہ نہیں کرنا اور جو کچھ کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے وہ بھی ہماری شنابدین تبھی چھوڑا گیا کہ جو طریقہ تم کو اچھا لگے ویسے کر لو بس نماز فرض ہے جیسے چاہو پڑھ دو نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلو کمار عید المونی وسلی کہ بالکل ویسی نماز پڑھو جیسی مجھے پڑھتے ہوئے تم نے دیکھا اور تحمد اسلام کا ایک ہی ای طریقہ ہے نماز یہ بات بھی جہل ہے کہ آپ نے مختلف طریقوں سے نماز پڑھی لہٰذا ہر طریقے میں سے کوئی بھی طریقہ قابل عمل ہو سکتا ہے پیارے پیغمبر کی جو سونے ثابتیں ہیں احادی صحیحہ ان سے ایک طریقہ نماز مستقل ثابت ہے اسی طریقے نماز کی اتباع کرنی پڑے گی ورنہ پیغمبر علیہ السلام کے صحابی نے آپ کے سامنے نماز پڑھی آپ نے فرمایا کہ ارجع فصلی لی لم تصلی کسل جاؤ پھر نماز پڑھو یہ نماز نہیں ہوئی اس نے دوبارہ پڑھی فرمایا کہ اب بھی نہیں ہوئی اس نے تیسری بار پڑھی فرمایا کہ یہ بھی نہیں ہوئی تب اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, اللہ سن مجھے سکھا دیجئے مجھے اتنی ہی آتی ہے اسی قدر آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی تعلیم دی تو اس کی نماز درست ہوگی اور صحیح ہوگی اور یہی نماز قابل قبول ہے اور یہ خالق کائنات کا احسان ہے کہ اس نے دین ہم پر فرض کیا اور پورا دین خود بنایا اور دین کا ہر عمل اس کا طریقہ بھی خود بنایا اور یہ ساری چیزیں خود بنا کر ہمیں اطاف فرما دی کوئی چیز ہماری عقل پر نہیں چھوڑی ہماری خواتین پر نہیں چھوڑی ذاتی رائے پر نہیں چھوڑی یہ پورا دین دین اتباع ہے نبی الاسلام کے صحابی عبداللہ مسرود ردین فرمایا کرتے تھے اتبعو ولا بلا تب تب ہوں فقد کو فیت ہوں ابتباع کرو پیروی کرو ابتدا نہ کرو ابتدا کا معنی نے کسی نئے راستے پر چلنا اور اتباع کا معنی نے ایسے راستے پر چلنا جس پر پہلے چلا جا چکا ہو اور چلنے والا کون ہے محمد رسود اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحافی اس راہ پر تم پہ چلو بلا دفتر دے اور نئے راستے تلاش مت کرو کہ نئے افکار نئی باتیں نئی سوچیں اور نئے راستے اور نئے عمل اس راہ پر مت چلو فقط کو اس لیے کہ دین کے تعلق سے تمہاری پوری کفایت کر دی گئی ہے جو دین ہے جو عمل ہے اور جو کافی ہے تمہارے لیے وہ سارا بیان ہو چکا تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یو قرم من کم در جنت اللہ وقت حد دس تو کم دہی من ماں ترب تو ملشینگین یو وائم نار اللہ وقت حد دستکن کہ ہر وہ چیز جو تمہیں جنت میں پہنچا سکتی ہے وہ میں نے بیان کر دی ہے جو بھی چیز جو بھی عمل عقیدہ منہج خلق جنت میں پہنچا سکتے ہیں اور جنت کا راستہ بن سکتے ہیں بھی بیان کر چکا ہوں اپنے عمل کے ذریعے اپنے قول کے ذریعے تم تک پہنچا چکا ہوں وہ محفوظ تم ان شعیل جو واحد کمنار اللہ حدس حکم دہی اور ہر وہ چیز ہر وہ عمل جو تمہیں جہنم سے بچا سکتا ہے وہ بھی بیان کر چکا ہوں تو تمہاری یہ ساری دوڑ دھوپ کس لیے ہے یہ عمل کس لیے ہے جد و چہد کس لیے ہے تاکہ جنت حاصل ہو جائے اللہ کے عذاب سے بچاؤ حاصل ہو جائے اور یہ کامیابی ہم کو حاصل ہو جائے اسی لیے ہے تو پھر پیارے پیگمبر کے اس فرمان پر توجہ کیجیے کہ جنت کو حاصل کرنے والا ہر عمل میں بیان کر چکا ہوں اور جہنم سے بچاؤ والا ہر عمل میں بیان کر چکا ہوں تو اگر واقعی جنت چاہیے اور جہنم سے بچاؤ چاہیے تو اللہ کے پیارے پیغمبر کے بیان پر آپ کی سنت اور احادیث پر اکتفا کرنا پڑے گا اور اگر جنت نہیں چاہیے اور جہنم سے بچاؤ نہیں چاہیے بلکہ آج دنیا میں تمہیں اپنے فرتے عزیز ہیں اپنی برادری عزیز ہے اپنی خود ساختہ سوچ اپنی رائے اور اشتہار عزیز ہے تو پھر جو چاہے کرتے درو پھر تمہیں کھل گئی ہے لیکن اگر جنت چاہیے اور جہنم سے بچاؤ چاہیے تو اس کے لیے نبی رسلام کے ہر خطے کی یہ بات ہمیشہ سامنے رکھنی پڑے گی کہ ان نخیر الحبی حبی و محمد ان صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس دنیا میں طریقے بہت سے آئیں گے عمل بہت سے آئیں گے رواج بہت سے آئیں گے رسمیں بہت سی آئیں گی اور باتیں بہت سی ہوں گی بس تم ایک بات کو بلنے پہ مان لو کہ سب سے بہترین طریقہ مبارک عمل صرف اور صرف محمد رسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جو بندے اس حقیقت کو پا لیں وہ اللہ کے پیارے بندے ہیں اور وہ ہر طرح کی مشارت کے مستحق ہیں اب یہ ماہ شبانا کوئی بھی مہینہ ہو کیونکہ رجب کا مہینہ گزرا اس میں بہت سی باتیں ہم نے سنی اس مہینے میراج ہوا ہوا چلے آگے میراج ہوا تو اس رات کو عبادت کرنی چاہیے اگر میراج ثابت ہے اسی مہینے ہو میراج حق ہے اس مہینے اگر ثابت بھی ہو اس رات کا ایریا اس رات کو جاگنا روزے کا اہتمام یہ کس دین سے ثابت ہے کوئی غمبل اسلام کی حدیث پیش کیجیے جو صحیح ہوگا اعتبار صنعت کے کچھ نہیں اس مہینے کوڑے ہوتے ہیں امام جعفر صادق کے نام یہ کون سا دین ہے اور کون سا منحج ہے وہ اللہ کے پیارے بندے وہ ہیں جن کے میں اگر یہ باتیں پڑھیں تو وہ اکثر کی تفاع کرتے ہیں شابان میں احسن کیا ہے شابان میں احسن جو پیرمدلاسلام کی سنت ہے اور وہ سنت کیا ہے حدیث میں ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم شابان میں اکثر روزے رکھا کرتے اکثر ایک رات ایک دن کا روزہ مخصوص نہیں ہے ایک رات کا قیام مخصوص نہیں ہے پیارے پیرمب المحمد رسول اللہ علیہ وسلم میں اکثر روزے رکھا کرتے یسو و شعبان اکثر او. اکثر روزے رکھا کرتے اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں یسوم شاہبان فل رو کہ جناب رسول اقرم صلی اللہ علیہ وسلم پورا شعبان کا مہینہ روزے رکھا کرتے اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں یاسین الشاہبان کہ پیارے جنبر محمد رسول اللہ علیہ وسلم کس طرح رو سے روزے رکھتے پورا شعبان روزے رکھتے حتیٰ کہ روزے کے اعتبار سے آپ کا شاہبان کا مہینہ رمضان کے مہینے سے مل جاتا یہ احسن یہ پیارے کے امبر کی اتفاق اس میں پندرہویں شابان کا روزہ بھی آ جاتا لیکن وہ عموم کے ساتھ ہے کسی خصوص کے ساتھ نہیں ہے شابان کے روزے آپ کفر سے کیوں رکھتے اس میں کیا حکمت ہے حکمت اللہ بہتر ہے اللہ تعالی کے ہر عمل میں حکمت ہے ہر تشریح میں حکمت ہے کچھ حکمتیں بتا دی گئیں کچھ نہیں بتائی گئی لیکن ہر چیز میں حکمت ہے کوئی چیز کوئی عمل کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے ہمیں اس حکمت کا علم نہیں تو کوئی حکمت ہم اپنی عقل سے تراشنے کی کوشش کریں وہ اتنی قابل توجہ نہیں ہوتی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شابان کے رودے رمضان کی تیاری کے لیے ہیں تاکہ رمضان کے رودوں کے عادی ہو جائیں لیکن یہ حکمت شریعت کے رموس سے معلوم نہیں ہوتی بلکہ ایک حدیث میں رسول اللہ اعظم کا فرمان ہے کہ جو لوگ رمضان سے ایک دو دن پہلے رودے رکھیں کہ رمضان کے روز کی عادت پڑ جائے روزوں کے ہم عادی بن جائیں یہ عمل باضر ہے آپ نے اس سے روکا کی حکمت جو ایک بیان کی جاتی ہے یہ تو پیغمبر اسلام کی حادث سے غلط ثابت ہوئی تو شعبان شاہبان کثرت روزے کیوں رکھے جاتے ہیں بس یہ پیارے پیغمبر کی سنت ہے اللہ پاک کی تشریح ہے ہر سنت اور ہر تشریح اس میں حکمت ہے بلکہ کئی حکمتیں ہو سکتی ہیں کچھ کا ہمیں علم دے دیا گیا اور کچھ کا علم نہیں دیا گیا اور علم نہیں دیا گیا یہ زیادہ افضل ہے اس اعتبار سے کہ ہم حکمت کو جانے بغیر اتباع کر رہے ہیں یہ بات بڑی مبارک ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں عمل تب کروں گا جب میری چھٹی میں یہ بات ڈالی ہے کہ یہ عمل کیوں ہے نہیں یہ دین ہے کہ امتحان ہے امتحان ہے اتفاع اللہ تعالی نے اس دین کو فرض کیا ہم سب کی اتباع کا امتحان دینے کے لیے کسی عمل کی کیا حکمت ہے یہ بتانا ضروری نہیں ہے تمہارا کام اتباع کرنا تمہارا کام غلامی کرنا اب تمہیں سنگل مومنٹ میں جنت دنیا ایک مومنٹ کا قید خانہ ہے اللہ کی طرف سے عوامل آ رہے ہیں تم ایک قیدی ہو تمہارے تمہاری ذاتی کوئی آزادی نہیں تمہیں قیدی ہو ان عوامل کو قبول کرو ان کی اتباع کرو کوئی قیدی جب وہ سوال نہیں کرتا پوچھتا نہیں کہ یہ کام اس سے کیوں لیا جا رہا ہے بلا کام کیوں کروایا جا رہا ہے وہ قیدی ہے اس کا کام امر کرنا چندوچہ کرنا تو تم دنیا میں ایک قیدی کی حیثیت سے ہو اور عوامر خالق کے کائنات کی طرف سے آ رہے ہیں تو تمہارا کام ان کو من ہے. ان کی حکمت معلوم ہو یا نہ ہو بس تم مانتے جاؤ عمل کرتے جاؤ قبول کرتے جاؤ یہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے بشارتوں کے مستحق ہیں قرآن قرآن اپنا آغاز کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم علمی دارک الکتاب الاری بفی، المتقین، اللہ علیہ وفی حدند مطین یؤمنون حضرت یہ ہدایت متقین کے لیے ہیں جن کا پہلا نصر یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور غیب پر ایمان لانے کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کی ہر بات کو مانتے ہیں ان کی حکمت معلوم ہو یا نہ ہو مقصد معلوم ہو یا نہ ہو سبب معلوم ہو یا نہ ہو بس تمہارا کام اتباع کر اور یہ ذمہ داری روبی اکبر سے شروع ہو جاتی ہے سما میں پتہ سال کا واقعہ اس میں شاہد عدل ہے اسے صحابہ نے قید کر لیا عمرہ کرنے جا رہا تھا عیسائی تھا قید کر کے لے آئے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم بید ہو بساری مسجد اس کو باندھ مسجد کے ستون کے ساتھ اس میں وجہ یہ معلوم ہوتی ہے تاکہ ہمارے عمل کو دیکھے ہمارے کردار کو دیکھے مسجد میں پانچوں وقتوں میں لوگ آتے ہیں صحابہ گرام آتے ہیں ان کی نمازوں کو دیکھے ان کی معیشت کو دیکھے ان کے خلق کو دیکھے ہو سکتا ہے اثر ہو جائے باندھ دیا گیا اللہ کے پیارے کے نمبر سماما کے پاس آئے اپنی قوم کا چوہدری تھا فرمایا کہ ماں بالو کا یاد سماما سماما بتاؤ کیا حال ہے کیسی تمہاری تریحت ہے غصے سے پھڑا ہوا تھا کہا کہ ان تب تل تبت وہ ان سن رہے تم ام شاہ کہہ رہا اے محمد صلح صلح. میری بات خاؤ سے سن لو اگر مجھے قتل کر دو گے تو میرا خون کوئی سستا نہیں ہے میری قوم کے جیال تم سے انتقام لیں گے میرا خون رہے گا نہیں جائے گا وہ ان اگر چھوڑ دو گے مجھے بڑے احسان کر دو گے تم اہم شاہ تو میں احسان فراموش نہیں ہوں اس کا بدلہ دوں گا آپ صلی اللہ علیہ خاموشی سے وہاں سے تشریف لے گئے پھر دوبارہ آئے پھر پوچھا کیا حال ہے اس کا وہی جواب تیسری بار پوچھا کیا حال ہے وہی جواب اس دوران وہ صحابہ کرام کے عمل کو ان کے کردار کو ان کے مرحج کو ان کے طریقۂ عبادت کو اللہ کے چرم کی تعلیم اور احترام کو ان تمام چیزوں کو دیکھ چکا تھا بڑا متاثر ہوا بڑا متاثر ہوا پیارے چرم چوتھی بار آئے سماما کیا حال ہے عرض ارف کی گیلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دین میں آنے کا طریقہ کیا ہے میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں اس عمل کو کردار کو دیکھا عمل کو دیکھا آپ کے اخلاق کو دیکھا نبی علیہ السلام پہلے ہی حکم دے چکے تھے کہ سلاما کی مشکلیں کھول دو اور اس کو آزاد کر دو اب وہ آزاد کر دیا گیا لیکن حقیقی غلامی کی طرف آ گیا پہلے مشکلیں کسی ہوئی تھی اور اب دین کا حصار اس کے ارد گرد گھوم چکا تھا کہ آپ کے دین میں آنے کا طریقہ کیا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر نے غسل کا حکم دیا اس کو شہادین کی تلفین کی کلمہ پڑھ چکا دین میں داخل ہو چکا اور آج اس کا پہلا دن ہے اور اس کا منج کیا ہے اس کی سوچ اور فکر کیا ہے لوگ یہاں دین میں ساٹھ ساٹھ سال اور ستر ستر سال گزار چکے ہیں اب تک قوم برادری مذہب کے حسار سے باہر نہیں نکل چکے نکل سکے اب تک اس حسار کے اندر کہ بات وہی ہم کریں گے تمہاری برادری میں بات وہی مانیں گے جو پیر و مرشد کی تعلیم ہے وہی کام کریں گے جو ایمام نے ہم سے کہا اب تک اس حصار کے اندر قائم سماما میرا سال اسلام قبول کر چکا اسلام قبول کرتے ہی اس کا محض کیا بن گیا کہا کہ یارس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے کچھ لمحے پہلے میرے نزدیک سب سے زیادہ مقبوض اور نفرت کے قابل چہرہ آپ کا تھا نروز دلّا اب اسلام قبول کرنے کے بعد میرے دل میں سب سے زیادہ جس چہرے کی محبت ہے وہ چہرہ آپ سر وسلم کا ہے اب سے کچھ لمحے قبل سب سے مقبوض دین میرے نزدیک اسلام تھا اب سب سے محترم اور پاکیزہ دین اسلام بن چکا ہے آج سے کچھ کچھ وقت پہلے میرے نزدیک سب سے مقبوض شہر مدینہ منورہ تھا اور اب سب سے زیادہ محبت اور تعظیم کے قابل مدینہ منورہ بن چکا ہے اس کے بعد اس نے چوفی بات یہ کہی کہ میں اپنے مذہب کے مطابق عمرہ کرنے جا رہا تھا آپ کے ساتھ ہی مجھے پکڑ لیا گرفتار کر دیا اب بتائیں کہ آپ کے مذہب میں اس دین اسلام میں عمرہ ہے یا نہیں آپ کی اجازت ہوگی تو جاؤں گا رسول اللہ صلی اللہ سے بنایا کہ عمرہ ہمارے دین کے شاعر میں سے ضرور جاؤ ہمارے لیے دعا دعائیں بھی کرنا اسے آپ نے بھیجا طریقہ عمرہ اس کو دکھایا اور وہ چلا گیا تو دیکھیں اب ہر عمل نبی اسلام سے پوچھ کے کرنا طریقے اللہ کے ٹہم پرکھے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ مکہ پہنچ گیا اور سماما وہ شخص ہے جو پورے مکہ میں گندم سپلائی کرتا تھا بہت بڑا تاجر تھا مکہ میں جو گندم جاتی تھی وہ سماما کے لیے جاتے اور اہل مکہ کو سناما کے اسلام کا علم ہو چکا تھا کہ سماما اسلام لا چکا ہے اور اس کو پہلے مکہ کو سناما کی آمد کی بھی اطلاع مل چکی تھی سارے اکٹھے ہو کر مکہ کے راستے میں بیٹھ گئے مدینے کے راستے جہاں سے سماما نے گزرنا تھا جب سماما وہاں پہنچا تو لوگوں نے کہا سبؤ دار سبؤ تم بھی ساتھی ہو گئے بے دین ہو گئے ان کی سراہ میں بے دین وہ شخص ہے جو اپنے آوازدار کے دین کو چھوڑ دے وہ بے دین اور دیندار وہ ہے جو آباشدار کے دین پر تائ سماما تم بھی ساتھی ہو گئے تم بھی آواز بات کے دین سے نکل گئے سا بھی جیسے آج کل کہتے ہیں وہابی کوئی دین اسلام دین حق قبول کر لے ہم کی وحی کے راستے پر آ جائیں کتاب اور سنت کو مان لے تو لوگ کہتے ہیں وہابی ہو گئے اس دور میں کہتے ہیں سابی ہو گیا سابی اور وہابی رطیف اور قافیہ ایک ہی اور یہ آواز ایک ہی اتنے سے نکل رہی تم بھی سادی ہو گئے سباما نے کہا کہ اہل بکا میری بات غور سے سنو بمبار لا تھی اللہ تم حبت و ہنگتا تھے حق تیات نا رسود اللہ اللہ کی رسول گندم تمہیں میں بھیجتا تھا آج کے بعد تمہارے پاس گندم کا ایک دانا بھی نہیں آئے گا تجارت بند تجارت رسود وہ مجھے بڑا پرافٹ ہوتا تھا بڑا نفع ہوتا تھا تم مشرق ہو میں معاہد ہوں تم اس میری تجارت بند ہے حق تیادنہ اللہ وسلم کے پیارے پکمر دا کے پاس جاؤں چاہے میں مکہ سے تجارت کروں یا نہ کروں اجازت ملے گی تو کروں گا ورنہ نہیں کروں پہلے نے سوال کیا تھا عمرہ کا وہ عبادت ہے اب سوال کرنا تجارت کر یہ دنیا ہے دنیا دین عبادت معیشت تجارت یہ سب کے سب تابے ہے کس کے محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور یہ فکر کس کی ہے یہ سوچ کس کی ہے اس شخص کی نہیں جس کو دیر اسلام میں ستر سال گزر چکے ہوں ساٹھ سال گزر چکے ہوں پوری صدی گزر چکی ہو بلکہ اس شخص کی ہے جس کا آج پہلا دن ہے پہلا دن اسلام قبول کرنے کے بعد ایک انسان کی سوچ کیا ہے اب ہر چیز تابع ہے عبادت ہو سفر ہو ادارت ہو معیشت ہو تابع ہے کس کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حیثیت بھی کافت احسنہ ہوں یہ اللہ کے پیارے بندے جن کو اس منحص کی معرفت ہے اور وہ اسی کے متراشی رہتے ہیں کسی پر پوری زندگی کھائیں کہ آسن کیا ہے باتیں تو پوری دنیا کرتی رواج پوری دنیا کے حسمیں ہیں رواج ہے آداد ہے تقالید ہے مختلف امور ہیں بھاند باندھ کی بولی سننے کو ملتی ہے لیکن ضائع کے تحفین محض کیا ہے یہ تجور آسن ہو جو ہر چیز میں آسن کی سفا کر اب شار کا مہینہ اس میں بولیاں بہت بولی جا رہی کہ جو شخص پندرہویں رات کو قیام کرے گا دو نفر پڑے گا ہر نفر میں سورہ سورفات پڑھے گا سو دفعہ قلو اللہ احد پڑھے گا اس کا جنت میں ایک پرندہ بنا کر چھوڑ دیا جائے گا جس کے سو منہ ہوں گے ہر منہ میں سو زبانیں ہوں گی اور ہر زبان سو دفعہ ایک ہی وقت میں اللہ کا ذکر تسبیحات اور تحمیدات کرے گی اس قدر اس کو پہنچتا رہے گا من گھڑت باتیں قصے اور کہانیاں جن کا صحت اور دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تو دین کی حیرت کی طرف آنے کی کوشش کیجئے روزے مطلوب ہیں شران لیکن ہر مطلوب شریعت کے دائرے میں ہے شریعت کے دائرے سے باہر نہیں ہے اس حقیقت کو پہچان نہیں مسلم نے چاہیے مسلم نے ایک باب قائم کیا اناہی ان شرط کہ پیدل پیر روزے رکھنا منع ہے اس کے اللہ کے دسمبر کی حدیث ذکر کی کہ جو لوگ پیدل پیر روزے رکھتے ہیں بغیر وقت کے رکھتے ہی جاتے سال بھر دو سال تین سال چار سال ان کا کوئی روزہ تعبل بولنے بتایا تو روزہ بڑا اس کا اجرا بڑا سواب ہے منصوبہ گورنمنٹ فیس بھی دل بعد اللہ ہوگین حکینا جہنم سکینا خریفہ جو اللہ کے لیے ایک روزہ رکھنے اللہ سے جہنم سے ستر سال دور کر دیتے اور یہاں سال ہاں سال کے روزے پیدل پہ پیدل پہ روزے کتنی بڑی عبادت ہوگی لیکن پیارے کے نمبر کے پردھان ہے کہ جو پیدل پہ روزے رکھتے ہیں انہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا ایک حدیث میں آتا ہے کہ لاسان والا افسر نہ اس نے روزہ رکھا نہ اس نے افطار کیا زندگی دو ہی ہے یہ آپ روزے میں ہیں یہ افطار میں فراہم کہ یہ شخص نہ روزے میں ہے نہ افطار میں ہے کیا ہے پتا نہیں کس بدان ہے اللہ ہے حالانکہ عبادت میں. عبادت کتنی افسر ہے لیکن اللہ کے پیمبر کے منتظ کے خلاف آپ کی سنت کے خلاف اہی عمل اگر سنت کے دائرے میں ہو تو حجری ہے رسود اللہ کہتے تھے منسامہ رمضان وقت شوال فکن مسام جو شب رمضان کے روزے رکھ لے رمضان کے بعد شبار کے اچھے روزے رکھ لے اللہ تعالیٰ اسے زمانے بھر کے روزوں کا سواب دے گا ہے روزہ یہ بھی روزہ ہے وہ بھی روزہ تھا عبادت ایک ہی ہے طریقہ ایک ہے ابتدا ایک ہے انتہا ایک ہے لیکن وہاں پر کچھ بھی نہیں نہ وہ روزہ ہے نہ وہ افبار ہے کیا ہے پتہ نہیں کیا ہے اور یہاں صرف چھ روزے فرمایا کہ زمانے بھر کے روزے کسی طرح پیارے دسمر کی اور منسام ییام الم فکن مسام دہر جو شخص ایام بیف کے تین روزے رکھ لے چاند کی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کے اللہ تعالیٰ اسے زمانے بھر کے روزوں کا ثواب دے محرم کی دس تاریخ کا روزہ سار بھر کے روزوں کے ثواب کے برابر ہے ذوالحجہ کی دس تاریخ کا روزہ اور نو یا گیارہ سال شامل کر لیں یہود کی مخالفت کے لیے دو سال کے گناہوں کی بخش یہ سائے رودے فابد لیکن یہاں مستقل رودے عمل دھیروں ہیں لیکن قابل قبول نہیں ہے فرق کیا ہے فرق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے محمد الفرقے لوگوں میں فرق محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت ہے یہ جہنم ہے درمیان میں فرق محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل صحیح ہے یہ عمل باطل ہے درمیان میں فرق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ نیکی مقبول ہے یہ مردود ہے بیج میں فرق محمد علیہ وسلم ہے بس یہ جو لوگ اس مدعے کو پا لیں کہ احسن کیا ہے احسن کی اساس اللہ کے جگمبر کی سنت ہے اور اللہ کے جگمبر کا طریقہ ہے تو پھر جو بھی راستہ ہو جو بھی موسم ہو جو بھی وقت ہو جو بھی مہینہ ہو جو بھی دن ہو وہ ہر مہینے کے لیے ہر دن کے لیے ہر تاریخ کے لیے اتباع احسن اور تائن اس پیارے میں نہ بھر اللہ کے بندے ہیں جن کے لیے بشارتیں جو عقل بند ہیں بڑے سمجھدار ہیں بڑے دانہ اور بینا ہیں اللہ کی طرف سے ہدایت پر قائم ہیں اور یہ اللہ کے پیارے بندے ہر طرح کی بشارت کے مستحق ہیں اور جن لوگوں کی یہ منحج حاصل نہیں ہے نہ ان کے لیے بشارت ہے اور نہ وہ اللہ کے بندے ہیں اللہ کے مخلوق ضرور ہیں لیکن وہ پیار کا جو انداز ہے اس سے محروم ہیں نہ ان کے لیے ہدایت ہے بلکہ ضلالت ہے اور نہ ہی وہ عقل بند ہیں بلکہ احمد ہے فضا اب العزت اس منحع کے صافی کے اتباع کی توفیق فرمادے ہر گھڑی ہر معاملے ہر عبادت ہر عمل ہر نقطے کے لیے ہم اتباع آسان کے منہج پر قائم ہوں اللہ کے تیار پمر کی سنت کے مدلاشی ہوں اسی کو قبول کریں اسی کو سمجھیں اسی پر عمل کریں اسی کو یاد کریں اسی کی طاقت پیش کریں یہ راستہ کامیاب لوگوں کا راستہ ہے اللہ کی توفیق سے اللہ پاکت آفرماد اقول و قولی حاضر بس فخر اللہ الحمد الحمدللہ للہ وسراد وسلم علیہ رسم اللہ وفراد جو کورٹ میرج کے بارے میں سوال ہے یہ شرن جائز ہے یا نہیں یہ ناجائز کیونکہ لڑکی کا نکاح ولی کے بغیر نہیں ہوتا نویر ازلام کے حدیث ہے لا نکاح اللہ ولی نکاح نہیں ہوتا مگر ولی کے ساتھ تو ولی کے اذن کے بغیر نکاح نہیں ہوتا رسول واسم کا ایک اور فرمان ہے آئیے ممرات ناکاحق نفسہ بغیر عزم ولی نکا ہوا باسرون باسرون بازروم جو عورت اپنے ولی کے اذن کے بجائے نکاح کرتی ہے اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل اور ولی لڑکی کا اس کا باپ ہے بار نو چچا جو بھی اس کا قریبی اکرب اقرب رشتے اس طرح باپ اگر موجود ہے ولی موجود ہے اس کی موجودگی میں کوٹ کی جائز نہیں ہاں اگر لڑکی اور ولی میں اختلاف بلی ایک جگہ نکاح کرنا چاہے اور لڑکی کو اس سے اختلاف ہو یا لڑکی نکاح کرنی چاہیے اور ولی کو اس سے اختلاف ہو اب کورٹ مداخلت کر سکتا ہے اپنا مداح دونوں کورٹ کو پیش کریں عدالت کو پیش کریں پنچایت کو پیش کریں اور عدالت دونوں کو بلا لیں اور دونوں کا موقف سنیں دونوں کی دلیلیں سنیں اگر عدالت مطمئن ہو کہ لڑکی کا موقف صحیح ہے اور ولی کا موقف غلط ہے اب عدالت قہرن ولی سے تقادہ کرے گے کہ تم نکاح کی اجازت دو اجازت اب بھی ولی کا ہو کی ہو آہر زبردستی اس سے کہے کہ تم اس کو اجازت د تو یہاں تک شریعت نے حکم دیا ہے پھر سلطان ولی ملا ولی اور اگر ولی نہ ہو تو پھر عدالت میں نکاح جائز ہے پھر عدالت ولی ہے اور حاکم وقت ولی کی ایسی وہ نکاح کر سکتا ہے اگر ولی نہ ہو ولی اگر موجود ہو تو اس کی پزن کے بغیر نکاح نہیں ہوتا تو آج کل بڑے تسلسل یہ خبریں آتی ہیں کورٹ میں نکاح کر لیا گیا حالانکہ بلی موجود ہے یہ سارے نکاب ہیں بہت سے ساتھیوں نے دعا کی درخواست کی ہے سب کے لیے دعا کریں اللہ رب الماروں کو صحت کام ادا فرمائے اللہ تعالی جو بھی پریشان حال ساتھی ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دیں جو مقروض ہیں ان کے قربے ادا کر دیں اور جو بھی کسی طرح پریشان اللہ تعالی سب کی پریشانیاں کو دور فرما اپنے خدو و کرم سے اللہ ہمارے بیماروں کو مریضوں کو صحت دیکھا ملا تو آجلہ آج کا اعلان کسی مسجد میں قائم مکتبے کے لیے ہے یہ مکتبہ آپ کے سامنے موجود ہے دا الرحمانیہ کے نام سے یہاں بہت سے امور انجام دیے جا رہے ہیں جس میں داول افتاح کا شعبہ قائم ہے مفتی یہاں آتے ہیں بیٹھتے ہیں اور لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں اور اگر کسی کو تحریری فتویٰ چاہیے تو وہ بھی یہاں سے حاصل ہو سکتا ہے کمپیوٹر کا شعبہ ہے جس سے استفادہ ہو رہ اور دینی کتب موجود ہیں کیسٹ لائبریری ہے اور بہت سی امور جو یہاں سے انجام دیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ اللہ کی رضا کے لیے رشتے اور شادی بیاہ کے پروگرام بھی یہاں کر لیتے ہیں اگر کسی کو رشتہ مطلوب ہو یہاں رابطہ کر کے جو ہے وہ فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے تو بہت سے دینی امور یہ مکتبہ انجام دے رہے اور ظاہر ہے کہ بہت سی امور انجام دینے کے لیے وسائل کی ضرورت پڑتی ہے آج کا اعلان اس مقبلے کے لیے ہے آپ تعاون کریں آپ کے اس تعاون سے کتب کی خریداری ٹیسٹوں کا حصول اور جو بھی عملہ ہے اس کے وظائف وغیرہ ادا ہو جائیں گے کہ سب جاری ہے ان شاء اللہ تعالیٰ بہت سے فائدے اس مقبلے سے حاصل ہو چکے ہیں اور دعوت بھی الحمدللہ پھیل رہی ہے اللہ کی توفیق سے تو آپ تعاون کیجیے یہ معاملہ آپ کے سامنے ہے اللہ تعالیٰ توفیق نہ فرمائیں اور اللہ کا قبول فرمائے ان اللہ رحمد ہو نہ ونعوذ بالله من شعور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مذلله ومن يضلل فلا هاذي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد نبه ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشغله لمهدفاتها وكل مهدفة بلعه وكل بلعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يتعي الله ورسوله فقد رشل واهتدى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 ربنا ربنا ربنا ارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا افرغ علينا صبر مصبي قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر الاسلام المسلمين اللهم انصر من اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم بجعلنا منهم بعض من اعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمه ابيار من الرحيم صلى الله عليه وسلم.